وکالت خص اللہ وا یہ چوتھی بات آ جی چوتھا شکوہ آ گیا اور کہتے ہیں اچھا ایک عیسائیوں میں فرقہ گزرا ہے اڈاپٹنسٹ ایڈاپٹ کر لیتے تھے نا سنا ہے ان کا نام یہ دیکھیے گا انٹرنیٹ پہ اور وہاں بھی نہ ملے تو وہ گوگل میں چلے مرشد کے پاس وہ سب بتا دے ہاں جس سے بات کرو وہ گوگل پہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں ملا گوگل پہ چلے جاتے اچھا عجیب لطیفے کی بات آپ سرچ کریں ایک جگہ گئے ہوئے تھے وہاں کہاں پہ اب یاد نہیں امریکہ میں اسی سفر میں تو دعوت میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سے دوست تو وہ تین چار لڑکے آئے تو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو مجھ سے میں پوچھا کہنے کے کہ مفتی صاحب آئے کہ بھائی کھانا کھائیے مفتی صاحب بھی دی دیکھ لیں گے تو وہ نہیں پہچانے تو وہ کہتا ہے ایک سے کہ مفتی صاحب کی کیسٹس کہاں ملتی ہیں یار وہ سننی چاہیے کہنے لگا وہ فلاں فلاں جگہ پہ چلے اس کا نہیں میں گیا تھا وہ تو نہیں ملی کہنے کہ گوگل میں جا کے چیک کر لو اور ہم پاس بیٹھے سن رہے ہیں ہر چیز گوگل میں مل رہی ہے لوگوں کو تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس فرقے کے رد میں جو سنت کو پوجتے تھے نہ جو اڈاپٹ کرتے تھے یہ اڈاپٹر جو تھا ان کا خاص فرقہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں آپ دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قالو اور اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کال اللہ والدہ اللہ نے بیٹا بنا لیا سبحان اللہ کی ذات پاک وہ کالک خز اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنا بیٹا بنا لیا سبحانہ اللہ کی ذات بالکل پاک عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائی علیہ السلاۃ کو اپنا بیٹا بنا لیا یہ کالق تخ اللہ کا مطلب کیا ہے اس ٹرم کو آپ دیکھیے قرآن نے اسے کس معنی میں استعمال کیا ہے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ایک جگہ تو آپ دیکھیے اس کے لیے سورہ یوسف علیہ السلام وسلام بارہویں پارے میں یہ بات یاد رکھیے گا اور قرآن نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا ہے آپ اس کا اصل ترجمہ اصل مطلب سمجھیں کہ ہے مسئلہ کیا ہے سورہ یوسف بارہواں پارا اور یوسف میں آپ دیکھیے آیت نمبر اکیس ملی جی بارہواں پارا بارہویں سورت ہے اور آیت نمبر اکیس وکال اللہ وشترا ہو مصر اور جس آدمی نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلط کو مصر میں لے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا اس نے کہا اکریمی مفواق اس لڑکے کا اس بچے کا ٹھکانا اس کی رہائش کی جگہ ذرا اچھے رکھنا ایسا انفا آنا ممکن ہے یہ بچہ میں نفا دے ہم بے اولاد تو ہیں تو ممکن ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے اور نتخو والا یا ہم اس بچے کو کیا کریں اپنا بیٹا بنا لے دیکھا حقیقی بیٹا نہیں ہے اس نے کہا اس بچے کو اکرمی مسوا اس کا ٹھکانہ ذرا اچھا کرنا اس کو رہائش اچھی ملنی چاہیے اور یہ ہمیں نفع دے گا نہیں تو پھر کیا ہوا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے مراد جی کہ حکومت بھی اگر سپرد کرنی ہے تو اس کے سپرد کر دیں گے اختیار اسے دے دیں گے اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اصل میں بیٹا نہیں بیٹا بنا لیں گے سمجھ ایک اور مقام دیکھیے سورہ قصص میں سورہ قصص کہاں ہے صاحب سورہ قصص بیسویں پارے سورہ قصص پارہ بیس اور آیت نمبر اس میں دیکھیے نو نمی آیت بالکل سورت کے آغاز میں لیجیے بلکہ آیت نمبر سات دیکھیے تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے سر بیسواں پارہ آیت نمبر سات وہ او ہے نا الا امسا اور ہم نے موسا علیہ السلط وسلام کی ماں کی طرف وہی کی یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی انی کہ اپنے اس بچے کو دودھ پلا خِفْتِ آلائی اور جب تجھے اپنے بچے کے بارے میں ڈر لگے کہ کوئی پکڑ کے اسے مار دے گا فرقی فل تو اسے دریا کے حوالے کر دے ولا تقافی اور ڈر نہیں ولا تحسنی اور بالکل تم رنج نہ کرنا انار رات دو ہم تیرے بچے کو لوٹا کر تجھے واپس دے دیں گے وہ جائے مسین اور ہم تو اسے رسول بنائیں گے کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا اس ماں کے لیے جسے یہ بشارت ملی ہوگی فرتقا تو آلو قرآن درمیان کی ساری باتیں چھوڑ گیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا قرآن کہتا ہے فراون کی آل نے اسے اٹھا لیا یہ فرون کی کون سی آل تھی بھائی جس نے انہیں نکالا حضرت حسط مساسلام کو اہڈیا تھی نا بیوی بی نے کہا نا اسے نکال لو یہ آل اور اہل بیت کا مسئلہ یہاں نہیں سمجھ میں آتا فلت آل تو ہو آلو کی اہلیہ نے اسے نکلوا لیا لے یقون اور یہ بچہ پھر اس لیے نکالا گیا تاکہ کل تو ان کے ساتھ دشمنی ہو جائے اور ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث یہ بچہ بن جائے گا یعنی ہم ایسے حالات اب کریں گے انا وہ مانا اور فرعون اور اس کا وزیر حامان و اور ان دونوں کے لشکر قانو خواتین بہت بڑی خطا کر رہے تھے جو ان بچوں کو قتل کر رہے تھے وکالت فرآون فرآون کی بیوی بولی کیا کہتی ہے رت ملی ولک یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی لا تک تلو اسے قتل نہ کر اصن پانا ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے اونت تخا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے وہ لا یشورون اور انہیں پتا نہیں تھا کہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں حقیقی بیٹا نہیں ہے اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے سلطنت کل اس کے حوالے کر دیں ٹھیک تو اتخاض ولد اس لفظ کو سمجھیے نتخہ والدا اتخاض ولد یعنی بچہ بنانا ایڈاپٹ کرنا کسی بچے کا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اور فرعون کے معاملے میں یہاں پہ جب آئی ہے بات تو اس دن علیہ صلاح کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارا حقیقی نہیں مگر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اتخاض ولید کے لفظ ہے نا تخو نت خز ٹھیک ہے تیسرا مقام دیکھیے سورہ کاف میں بالکل آغاز پندرہویں پارے میں سورہ کہف جہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں آپ دیکھیے پندرہویں پارے میں سورہ کہف یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا اللذی انزل للہ دل کتاب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازیل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن پندرواں پارہ سورہ کام ملی بلم یج اللہ ہوئے اور اس قرآن میں اس نے کوئی کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دی من یہ پیغام اللہ کی جانب سے بالکل سیدھا لنزر عباسن شدیدم ملدن مل ہو تاکہ وہ خدا ڈرائے اس قرآن کے ذریعے جو اس کی طرف سے آ رہا ہے نازل ہو رہا ہے کن کو ڈرائے قرآن چھوڑ گئے غور کیجئے اس کن کو ڈرائے یہ قرآن نے نہیں کہا قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ لی یونزر عباسن شدید عذاب سے ڈرائے ملدن ہو جو اس کی طرف سے آنا ہے کن پہ آنا ہے نہیں کا وہ یوشر اور بشارت دے ایمان والوں کو یہاں آگیا کہ ایمان والوں کو بشارت دے اور وہاں پہ آ کہ ڈرائے لیکن ڈرائے کس کو وہاں کافرین کا ذکر نہیں کسی کا ذکر نہیں اللہ صالحات جو ایمان والے اچھے عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دے کہ انا حسنہ ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے ماں کے سین ابرا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے ایک شکر رہ گئی تھی نا کہ کس کو ڈرائے شک پہلے رہ گئی نا یہ دیکھیے وہ یونزر اللہ اور قرآن ڈرائے ان لوگوں کو کال التخل ہوا لگا جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیئے اللہ نے ایڈاپٹ کر لیا عیسا علیہ السلط والسلام کو سمجھ آئی مل یونزرا دوسری آئب کو پھر دیکھو کئی مل یونزرا کئی من قرآن صحیح ترین راہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ وہ ڈرائے یہی یونزرا کا لفظ جو ہے نا آگے چوتھی آئب کی آواز میں دیکھیے اور ڈرائے وہ ان لوگوں کو جہاں لوگوں کا شور دے دیا گیا تھا یہاں پہ یونزر الزین کال الفض اللہ, اللہ والا اور کہتے ہیں اللہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کہا کہ اس بچے کا ٹھکانہ ذرا اچھا کرنا کیا ہمیں نفع دے گا یا ہم بیٹا بنا لیں گے پھر آن کے معاملے میں وہاں بھی یہی آیا کہ اس بچے کو اس نے کہا قتل نہ کرو یہ بچہ ہمیں نفع دے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے حقیقی بیٹا نہیں ہے ٹھیک اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یعنی اللہ نے اختیارات اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے ہیں یہ ہے بیٹا بنانا اس لیے جو یہاں پر یہ توجہ کرتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کال التحض اللہ ولہدا اللہ نے بیٹا بنا لیا دنیا میں کوئی کافر قوم بھی اس کی قائل نہیں ہوئی کہ لئے اللہ خدا کا کوئی حقیقی بیٹا ہے کوئی نہیں مانتا سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اختیارات کسی کو دے دی ہیں نفع اور نقصان کسی اور کے قبضے میں دے دیا عیسائی یہی کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان یہی ہو گیا ہے اللہ کا نائب اس کا بیٹا بن گیا ہے. یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کہا کہ ہم اپنا نائب اسے بنا لیں یعنی بیٹا بنا لیں حضرت مسا علیہ صلاح کے ذکر میں بھی یہی آیا کہ بیٹا بنا لیں تعلق اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا دیکھ دیکھا کیسی گستاخی کی بات ہے سبحان یعنی اللہ نے اپنے اختیارات اسے دے دیے اس لیے کسی کے متعلق یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ نے اپنا اختیار اسے دے دیا اللہ کا اختیار سب غالب ہے اور اللہ کی مشیت نفع اور نقصان اسی ذات کے قبضے میں ہے کسی کے قبضے میں نہیں دیکھا آپ نے اس آیت کو کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں مگر کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اتخاض ولطا کے بیٹا بنا لیا ہے حقیقی بیٹے کا کوئی بھی نہیں بات تو اللہ کی صفات پہ ہے کہ اللہ نے نفع اور نقصان کی قدرت کسی کو دے دی اور مسلمانوں میں ایسے بہت سے مل جائیں گے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ الیہز اللہ پلاں بزرگ سے نفع ہو گیا اور پلاں نے نقصان کر دیا اور بیڑا کو ہو گیا یہ ہو گیا وہ کتنی شدید چیزیں صبح نہ اللہ کی ذات پاک ہے بلہ معاف اس سماوات بلکہ لوگوں اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اپنا اختیار دینے کی قل کا قانتون سب کے سب اس کے ہم نے ہاتھ باندھ کر کھڑے کنوٹ کھڑے ہونا ادب سے احترام سے قل اللہ حکانے سب کے سب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے